میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث رکھوں گا جسے علماء کرام حدیث البطاقہ کہتے ہیں یعنی کہ وہ حدیث جس میں بطاقہ کے لفظ کا ذکر آیا ہے یہ بطاقہ کا لفظ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ حدیث کے دوران ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا اس حدیث کو امام ترمدی نے اور امام ابن ماجا نے حدیث کے ان دو بڑے اماموں نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں جگہ دی ہے حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ جناب عبداللہ اللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما تو مجھے امید ہے کہ صحابی کے نام آپ یاد کر چکے ہوں گے کیا نام ہے جی عبداللہ اللہ عمر صحابی کے نام کیا ہے عمر نہیں ایک عمر ہے وہ نہیں یہ عمر ہے تو یہ خود بھی صحابی ہیں ان کے باپ بھی صحابی ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ اصلاۃ والسلام کی بہت سی حدیثیں لکھی ہیں جمع کی ہیں ممتاز صحابہ کلام میں سے ایک ہیں کثرت سے نفری روزے رکھا کرتے تھے حتیٰ کہ نبی علی اصلاۃ والسلام کو کہنا پڑا کہ عبداللہ کہ روزے نفلی جو ہیں وہ ذرا کم کرو اور اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ایک دن چھوڑ کے ایک روزہ رکھا کرو روزانہ روزے رکھنا مناسب نہیں ہے اور ایسے ہی تلاوت بھی بڑی کثرت سے کرتے تھے اس بارے میں بھی نبی علیہ السلاط و اسلام نے ان کو بتایا کہ کتنے دنوں میں قرآن پاک ختم کرنا چاہیے تو یہ عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ عنما آج کی حدیث کے راوی ہیں انہوں نے یہ حدیث نبی علیہ السلاط والم سے سنی ہے کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ اصلاۃ والسلام نے کہ روز قیامت میری امت میں سے ایک آدمی کو ساری مخلوقات کے سامنے لایا جائے گا ایک آدمی کو ساری مخلوقات کے سامنے لایا جائے گا اور وہ کس امت میں سے ہوگا جی نبی علیہ اصلاط اسلام کی امت میں سے آپ کی امت میں سے ایک آدمی کو ساری کائنات کے سامنے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جب وہ آئے گا تو اس کے گناہوں کے رجسٹر کھول دیے جائیں گے اور یہ رجسٹر کتنے ہوں گے 99 کتنے رجسٹر ہوں گے میرے بھائیوں گناہوں کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے اور ایک رجسٹر کتنے صفوں کے اوپر مشتمل ہوگا فرمایا ایک رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک رجسٹر جا رہا ہوگا ایسے رجسٹر کتنے ہوں گے میرے بھائیوں 99 اور سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے یہ رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے اللہ اسے کہیں گے ہل تن کر داشن یہ تیرے گناہوں کے رجسٹر یہ تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں کیا ان گناہوں میں سے کوئی ایسا گناہ ہے جس کا تمہیں انکار ہو جس کو ماننے سے تم انکار کرتے ہو جس کے بارے میں تمہارا یہ کہنا ہو کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا تھا کہے گا لا یا رب نہیں ہے میرے رب میرے خالق میرے مالک میرے رازق ایسا کوئی گناہ نہیں ہے سارے وہی گناہ لکھے ہوئے ہیں جو میں نے کیے تھے اللہ کہیں گے اغالامت کاتا باتی الحاف سوچ لو کہیں کو ایسا گناہ نہ ہو جو میرے محافظ فرشتوں نے لکھ دیا ہو اور تم نے نہ کیا ہو اور یوں تمہارے ساتھ زیادتی ہو چکی ہو کہے گا لا یا ربی نہیں میرے رب ایسا کوئی گناہ نہیں ہے سارے یہ وہ گناہ ہیں جو میں نے کیے تھے اللہ کہیں گے آفال کا تمہارا کوئی عذر ہو تم نے یہ گناہ کیے ان گناہوں کے سلسلے میں تمہارے پاس کوئی عذر ہو تو بیان کرو کہے کہ میرے رب میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے اللہ تعالی کہیں گے الک انہا دسنا اتنے زیادہ گناہوں کے مقابلے میں کیا تمہارے نام اعمال میں کوئی ایسی نیکی ہے جو پیش کر سکتے ہو کہے گا لا یا ربی نہیں میرے رب کچھ نہیں ہے اللہ تو بارک تعالیٰ کہیں گے بلا ان کا حسنات کیوں نہیں تمہارے انعامال میں کچھ نیکیاں بھی ہیں وہ نیکی کیا ہوگی فرمایا ایک بتاقا ہوگا بتاقا آج کل عربی لوگ کارڈ کو کہتے ہیں جیسے فون کا کارڈ ہوتا ہے کوئی کارڈ ہو اس کو بتا کہتے ہیں لیکن اس عربی میں جو نبی علیہ سخت نام کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی بتاقے کا معنی ہے کاغذ کا ٹکڑا ایک طرف یہ نان رجسٹر اور ایک طرف اب اس کی نیکیاں آنے لگی ہیں نیکیوں کی فہرست آنے لگی ہے اور وہ رجسٹر کی شکل میں نہیں ہے بلکہ کاغذ کے ایک ٹکڑے کی شکل میں ہے اور کاغذ کے کا ٹکڑے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کا ایک عمل لکھا ہوا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا کیا عمل ہے کہ کسی وقت اس نے بڑے خلوص سے بڑے دھیان سے بڑی توجہ سے سوچ سن کے یہ کہا تھا اشہد اللہ الہ اللہ اللہ وہ اشہد اللہ محمد ابد ہو رسول میں مانتا ہوں میں اطلاع کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا یا اللہ کہاں وہ نان رجسٹر کہاں یہ کاغذ کا ٹکڑا اللہ کہیں گے کہ حضور وزنہ کا تیرے گناہوں کا اور تیری نیکیوں کا وزن ہونے لگا ہے از پہ تیرے گنہوں کو اور تیری نیکیوں کو تولا جائے گا جاؤ تم بھی دیکھو کہ وزن کیسے ہوگا کہے گا یا اللہ نجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے اور اس کے مقابلے میں نیکی اس کاغذ کے ٹکڑے میں اس نیکی سے کیا بنے گا میرا یعنی کہ میں بچ نہیں سکوں گا میرا انجام صاف صاف نظر آ رہا ہے اللہ کہیں گے کہ نہیں جاؤ تمہارے اوپر آج کوئی ظلم نہیں ہوگا صحیح مانو میں انصاف ہوگا وزن کیا جائے گا تمہارے گناہوں کو بھی تولا جائے گا تمہاری نیکیوں کو بھی تولا جائے گا سناچے ترازو کے ایک پلڑے میں نانوے میں رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں کاغذ کا وہ ٹکڑا رکھ دیا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول جب وزن ہوگا تو اللہ اکبر وہ پلڑا جس میں نان رجسٹر پڑے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائے گا اور وہ پلڑا جس میں کاغذ کا یہ ٹکڑا پڑا ہوا ہے وہ جھک جائے گا نبی علیہ السلاۃ و فرماتے ہیں لا معصم اللہ فرمایا اس پلڑے میں جس میں شد اللہ الہ الا اللہ اہ لکھا ہوا اللہ کا نام ہے جس کا نام ہے اللہ کا نام ہے اور اللہ کا نام بڑا وزنی ہے بڑا ثقیل ہے میرے بھائیوں یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اس حدیث میں خوشخبری ہے میرے ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنی توحید کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے جنہوں نے اپنی توحید کو شرک کے ساتھ اپنے توحید کو شرک کے ساتھ لت پت نہیں ہونے دیا خلط خلطمت نہیں ہونے دیا جن کی توحید میں شرک کی امیدش نہیں ہے جو سو سم کے کلمائے توحید پڑھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پکے رہتے ہیں کار بند رہتے ہیں جب کہہ دیا کہ اشد اللہ الہ الا اللہ یا اللہ میں اعلان کرتا ہوں میں اعتراف کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے حقدار نہیں ہے تو تنہا عبادت کا حقدار ہے پھر اللہ کے ساتھ کوئی بھی ہو چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی فریسہ ہو چاہے کوئی ولی ہو چاہے کوئی شہید ہو چاہے کوئی جن ہو کسی کو بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی شکل میں کبھی بھی شریک نہیں کیا ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو کلما بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں اور پھر اللہ کے سوا قبر والوں کو پکارتے ہیں فوج شدہ بزرگوں کو پکارتے ہیں فوج شدہ نبیوں کو پکارتے ہیں جنوں کو پکارتے ہیں فرشتوں کو پکارتے ہیں درختوں کو پکارتے ہیں قبروں کو پکارتے ہیں نہیں میرے بھائی ایسے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کلمہ پڑا ہے تو اس پہ پکتا رہے ہیں。آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ اوپر سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یا اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کا کردار نہیں اور پھر اوروں کی عبادت بھی کرتے ہیں دعا سے بڑی عبادت کون سی ہو سکتی ہے نبی علیہ اصلاۃ سلام فرماتے ہیں ابو دعود کی, کی, کی حدیث ہے اب مادہ کی حدیث ہے ترمنی کی حدیث ہے آ فرماتے ہیں دعا ہی تو عبادت ہے آ فرماتے ہیں دعا ہی تو عبادت ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بزرگوں کے پاس آتے ہیں قبر والوں کے پاس تاکہ یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیں میرے بھائی اگر یہ کام کرتے ہو تو یہی وہ شرک ہے جو مکہ والے کرتے تھے آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیں تیئیسواں پارا سورہ زمر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولیا مدم اللہ ذوالفا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی پکڑ رکھے ہیں اولیاء ولی پکڑ رکھے ہیں ما رابم ان سے پوچھا جائے ان ولیوں کو کیوں پکڑا ہوا ہے کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے وہ کب کہتے تھے کہ اللہ کے برابر کے ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہ اللہ کے بزرگ ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں ان کے اللہ کے ساتھ رابطے مضبوط ہیں رب العالمین ان کی بات موڑتا نہیں ہے اور ہماری سنتا نہیں ہے یہ بالکل وہی باتیں ہیں جو مکہ والے کرتے تھے گیارہویں اس بارے میں اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارچی ہیں اور آج کا مشرق کلمہ پڑھنے والا بھی یہی کہتا ہے کہ جس قبر پہ جاتا ہوں قبر والے کو اصل نہیں سمتا یہ سفارچی ہے اللہ سے لے کر دیتا ہے یہی مکہ والے کہتے تھے لوگ کہتے نہیں جی آپ نے ہمیں کن کے ساتھ ملا دیا ہے وہ تو بتوں کو پکارتے تھے ہمارے تو بزرگ ہیں بتوں نہیں ہیں یہی فہمی آج کے مشرقوں کو لے کر بیٹھ گئی ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے ایج پڑی تھی تیئس واس پارا اس میں اللہ نے کیا کہا ہے ولدی نے اولیاء وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی پکڑ رکھے ہیں ولی بت نہیں ہوتے ولی مورتیاں نہیں ہوتی ولی انسانوں کو کیا کہا جاتا ہے اور مکہ والے لاد کی پوجا کرتے تھے حبل کی پوجا کرتے تھے عزا کی پوجا کرتے تھے یہ صرف بت نہیں تھے گولیے بخاری شریف عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لات ایک آدمی کا نام تھا عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں لات کس کا نام تھا میرے بھائیوں آدمی کا نام تھا کان رجولن ایک آدمی تھا فرمایا حاجیوں کی خدمت کرتا تھا حاجیوں کو ستو بلایا کرتا تھا نیک آدمی تھا جب فوت ہو گیا تو مکہ والوں نے اس کے نام پہ یادگار کیمپ کر لی جب وہ یادگار پہ آتے تھے وہ جانتے تھے کہ اس یادگار کے پیچھے ایک شخصیت ہے کہ بزرگ ہے جیسے آج کا مشرق جب قبر پہ آتا ہے وہ سمتا ہے کہ قبر کو نہیں پکار رہا پتھروں کو نہیں پکار رہا قبر کے نیچے ایک شخصیت ہے بزرگ ہے شیر وہی سسٹم ہے وہی نظام ہے تبدیل نہیں ہوا اور نوح علیہ السلام اسلام کی قوم میں بھی شرک ایسے ہی شروع ہوا تھا جناب عبداللہ ابن اباس فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ جن پانچ بزرگوں کو وہ پکارتے تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے فرمایا یہ نیک لوگ تھے جب فوت ہو گئے تو نوح علی اصلاۃ اسلام کی قوم نے ان لوگوں کی یادگاریں بنا لیں یادگاروں کے پاس آ کے اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن جب ایک نسل چلی گئی دوسری نسل بھی ختم ہو گئی آئندہ آنے والی نسلوں نے یہ سمجھا شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے بڑے ان یادگاروں کے پاس آ کے کے سامنے ہاتھ پھلاتے تھے انہی کے سامنے رکوع کرتے تھے انہی کو سجدہ کرتے تھے انہی کے نام پہ جانور ذیبہ کرتے تھے اور یہاں سے وہ شرک شروع ہوا کہ نوح علیہ حسرات جیسا عظیم نبی ساڑھے نو سو سال لگ گئے شرک ختم نہیں کر سکے وما آ من آہ اللہ قلیل فرمایا ان کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے تو میرے بھائیو توحید بہت بڑا سرمایہ ہے کلمہ اگر سوچ سمجھ کے پڑھیں اس کے معنی کے اوپر غور کر کے پڑے اور پھر شرک نہ ہونے دیں تو اس کی بڑی قیمت ہے اس کا بڑا وزن ہے حدیث آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں لیکن اگر کلمہ پڑھ کے بھی آپ شرک کریں تو اللہ نے تو اپنے نبیوں کو کہہ دیا ہے کئی ایک عظیم الشان عظیم المقام نبیوں کا نام لیا سورام میں ساتھ اس بارے میں پھر فرمایا و روش کہ اگر یہ بھی شرک کرتے لابی تانو ماں کان یا ملون ان کے سارے نیک کا مال ضائع ہو جاتے تیرے کلمے کی کیا حیثیت ہے اللہ نے نبیوں کو کہہ دیا کہ اگر اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی نیک کا ضائع ہو جاتے تو میرے بھائی اگر میں شرک کروں تو میرے کلمے کی میری نماز کی میرے حج کی کیا حیثیت ہے کیا مکہ والے نیکیاں نہیں کرتے تھے نبی علیہ اصلاح اسلام کے نبی بننے سے پہلے جب کہ آپ کی عمر پینتیس سال تھی تب انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا اس کے متولی بنے اس کو بنایا حلال کی کمائی سے کیا یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے کیا یہ اللہ کے سب سے زین گھر کی خدمت نہیں ہے کیا وہ عمرہ نہیں کرتے تھے کیا وہ طواف نہیں کرتے تھے کیا وہ حج نہیں کرتے تھے حج بھی کرتے تھے طواف بھی کرتے تھے لیکن سب کے باوجود کافر کے کافر تھے مشرک کے مشرک تھے اور وہ اللہ کو مانتے تھے قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیں اللہ کا گھر وہ کہتے تھے اللہ کا گھر ہے اور قرآن پاک گیارہواں من کل ابل ارد امل اول الله۔ کیا نبی علیہ السلام یہ آپ کو نبی نہیں مانتے آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے قرآن پاک کے اوپر ایمان نہیں لاتے ان سے پوچھئے تو صحیح تمہارا رازق کون ہے ان سے پوچھئے صحیح تمہارا مالک کون ہے تمہاری نگاہوں کے اوپر تمہارے کانوں کے اوپر کنٹرول کس کا ہے کتنے سوال ہو گئے کتنے سوال ہو گئے دو تمہارا رازق کون ہے تمہارا مالک کون ہے اور فرمایا تیسرا سوال یہ کیجیے کہ ان سے پوچھئے زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے زندہ بچہ مردہ لطفے سے مردہ منی کے قطرے سے نکلتا ہے یہ کون نکالتا ہے زندہ چوزہ مردہ انڈے سے نکلتا ہے کون نکالتا ہے مردہ انڈا زندہ مرغی سے نکلتا ہے کون نکالتا ہے مردہ لتوا زندہ انسان سے نکلتا ہے کون نکالتا ہے ان سے پوچھئے اور چوتھا سوال یہ کیجیے وہ مینگ ادبر العمر پوری کائنات کا سسٹم کون چلا رہا ہے اللہ نے کہا ان کے جواب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں میں بتاتا ہوں کہ یہ خود ہی کہیں گے فوراً کہیں گے فصح اللہ یہ کہیں گے رازق اللہ ہے مالک اللہ ہے موت و حیات جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہے کائنات کا ستم چلانے والا اللہ ہے تو وہ تو مانتے تھے اللہ کو خالق مالک پھر وہ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانا گیا اس لیے کہ جب عبادت کی باری آتی تھی تو پھر اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت بھی کرتے تھے اس لیے کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہ اللہ کے ہاں وسیلہ ہیں یہ اللہ کے ہاں سفارچی ہیں یہ اللہ کے ہاں سیڑھی ہیں اس نام سے شرک ہوتا رہا اور قرآن پاک لبی علی اصلاۃ اسلام کے حدیث اس شرک سے بھی ویسے ہی روکتی ہیں جیسے دوسرے شرک سے روکتی ہیں میرے بھائیو کلمہ توحید کتنا عظیم کلمہ ہے یہ آپ نے سن لیا ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے افطل لا الہ الا اللہ سب سے بہتر ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ لیکن کہنے والے کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہنے والے کو پتا ہو کہ میں یہ کرار کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہرینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام سے جناب ابو ہرینا نے سوال کیا بلکہ میں یہ حدیث آتی ہے کہ من اسعد اللہ بے یا رسول اللہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃ وسلام روز قیامت آپ کو شفاعت کا موقع ملے گا لیکن کون سا وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ آپ کی شفاعت پانے کا حقدار ٹھہرے گا وہ کون سا خوش نصیب ہے جو سب سے زیادہ آپ کی شفات کا حقدار ٹھہرے گا فرمایا نبی علی الصلاۃ وسلام نے من لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من بھی ہی خلوص سے کہا دل سے کہا توجہ سے کہا یہ جان کر کہا کہ اللہ کے سوا واقعی کوئی عبادت کا اقدار نہیں ہے یہ نہیں کہ ادھر ورد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا اور ادھر حج ہوتا ہے مکہ میں ادھر فون ہو رہا ہوتا ہے کہ جاؤ میرا حج مکمل ہو گیا ہے فلاں بابے کی قبر پہ جا کے میری طرف سے دیکھ تقسیم کر دو فلاں بابے کے نام پہ بکرا زیبہ کرو یہ کون سی تو ہے بکرا کس کے نام پہ ضبع کرنا ہے صرف اللہ کے نام پہ اللہ فرماتے ہیں فصل لیلی ربی کا نماز پڑھنی ہے تو اپنے رب کے لیے ون قربانی کرنی ہے تو اپنے رب کے لیے آٹھیں میں فرمایا کل ان سلاتی و رسو کی وہ محیاج و ماتی رب العالمین لا شریک اللہ میری نماز اللہ کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں نماز میں میری قربانی اللہ کے لیے قربانی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور جناب علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کے اوپر اللہ کی لالت ہو جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کرے آج گیارہویں کے موقع پہ شیخ ابد الکا دلانی رحمہ اللہ کے نام پہ بکرے ذبح ہوتے ہیں جب کسی اور بزرگ کا عرس ہوتا ہے تو اس کے نام پہ بکرے سبا ہوتے ہیں کہیں پہ کسی پیر کے نام پہ بکرے ذبح ہو رہے ہیں میرے بھائیوں یہ آپ بکرانی سبا کر رہے گی یا آپ اپنی توحید کو ذبہ کر رہے ہیں ایسے شرک کی موجودگی میں لا الہ اللہ کا جتنا بھی ورد کر لیا جائے کوئی فائدہ نہیں بالکل ایسے ہی جیسے مکہ والے انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا حجوں کی خدمت کرتے رہے طواف کرتے رہے حج کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوا فرمایا وقادی ما علا ملین فضال نا من تھورا فرمایا ان کے جتنے بھی امال ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا ان کو کی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی ان کے اعمال کو ہم ہوا میں اڑا دیں گے کوئی حصیت نہیں ہوگی میرے بھائیوں یہ حدیثیں بتا بڑی عظیم حدیث ہے اس میں خوشخبری ہے میرے ان بھائیوں کے لیے جو شرک نہیں کرتے جو شرک سے دور رہتے ہیں روز قیامت اس کلمے کا توحید کا بہت فائدہ ہوگا میرے بائیوں اس حدیث میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بندے اور اللہ کے درمیان مکالمہ ہوا ہے. ہوا ہے کہ نہیں ہوا اللہ نے پوچھا ہے کہ کیا یہ گناہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے وہ کہتا ہے یا اللہ مانتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کلام کرتے ہیں یہ رب العالمین کی صفت ہے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا ایک گناہ لکھا جا رہا ہے فرمایا بولنے والا جب بھی بولتا ہے کوئی کلمہ منہ سے نکالتا ہے فرشتہ پہلے سے تیار کھڑا ہوتا ہے وہ کلمہ لکھنے کے لیے ہماری ہر بات لکھی جا رہی ہے اور اس حدیث سے میرے بھائی یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ روزے قیامت رازو لگے گا ہمارے امال کا وزن ہوگا کئی ایسے لوگ جو دین کو اپنی عقل کے لیے پرکھتے ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں جی عمل کا وزن کیسے ہو سکتا ہے نماز کا وزن کیسے ہوگا سچ جھوڑ کا وزن کیسے ہوگا یہ عمل تو نظر ہی نہیں آتے ان کا کوئی جسم ہی نہیں ہے تو کیسے وزن ہوگا یہ عقل والوں کی عقلی باتیں ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ ان اللہ اعلیٰ کل شیئن قدیر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو روزے قیامت وزن ہوگا امال کا بھی وزن ہوگا ان صحیفوں کا بھی جن میں ہمارے نام امال جن میں ہمارے امال لکھے جاتے ہیں وزن ہوگا اس آدمی کا بھی جو گناہ یا نیکیاں کر رہا ہے یہ ہر طرح کے معاملات روزے قیامت ہوں گے اور یہ آخرت کا حصہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں ایمان لانا ہوگا جنت کے اوپر بھی جہنم کے اوپر بھی میزان اور تلادو کے اوپر بھی امال کے صحیفوں کے اوپر بھی رجسٹروں کے اوپر بھی اور آج کی جو حدیث میں نے ذکر کی ہے اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہوگا اللہ تبارک اللہ ہمیں ہر اس پہ ایمان لانے کی توفیق نہایت فرمائے جو قرآن پاک میں آئی ہے اور جو صحیح احادیث میں آئی